السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لل الحمد علی وکفاء وسلات بعد اما بعد فاعوذ بادہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تبۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الشیاطین علی ملک سلیمان وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولاکن الشَّيَاطِينَ کفرو يُعَلِّمُونَ النَّاسَ و تباؤ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ اللاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلام دور حکومت میں اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیاطین نے کفر کیا وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو جادو برحق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو یہودیوں نے کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا جس سے آپ متاثر ہوئے آپ کے ذہن میں یہ آتا کہ شاید میں نے فلاں کام کر لیا حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ ایک دن میرے پاس تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتا دیا جو میں نے اس سے پوچھا میرے پاس دو آدمی آئے تھے جن میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے دوسرے نے کہا جادو کیا گیا ہے اس نے پوچھا کس نے کیا جواب دیا لبید پھر اس نے پوچھا کس چیز میں کیا گیا دوسرے نے جواب دیا کنگھی بالوں اور خجور کے خوشے کے غلاف میں اس نے پوچھا جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے دوسرے نے جواب دیا برے زروان میں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے اور پھر واپس آگے اور فرمانے لگے عائشہ اس کا پانی ایسے سرختہ جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جادو کو نکالا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے عافیت دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس كنویں کو بھر دیا گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جادو برحق ہے لیکن جادو اثر تب ہی کرے گا جب اللہ رب العزت کی اجازت ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر جادو اثر نہیں کر سکتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح سات صبح سات اجوا کھجوریں کھا لیں تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہو سکتا اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سات کھجوریں جو مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہیں صبح کے وقت کھا لے تو شام تک اس کو کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ان روایات سے اور قرآن پاک کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو برحق ہے یہود جو تھے وہ بھی جادو کیا کرتے تھے اور انہوں نے مشہور یہ کر دیا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان نوز اللہ جادوگر ہیں حضرت سلیمان علیہ صلاحۃ وسلام جادو کی بدولت ہی حکمرانی کرتے تھے وہ پیغمبر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی تجدید کی اور کہا کہ تم, تم, تم نے ہی کفر کیا ہے تم جادوگر ہو تم نے ہی کفر کیا ہے جادو کا علم سیکھنا جادو کرنا کفر ہے تو اللہ فرمات حضرت سلیمان علیہ السلات وسلم نے تو کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے پہلی بات یہ ہے کہ یہود جو تھے یہ جادو کا علم حاصل کرنے لگے اور دوسرا دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ انہیں بھیجا تھا زمین پر اور یہ یہود جو ان کے بڑے تھے وہ ان کے پاس جاتے اور ان سے علم سیکھتے ایسا علم تھا جس کے ذریعے وہ محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے اور ایسا کرنا کفر ہے جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ایسے کام کیے تم نے ایسے عملیات کیے اور الزام حضرت سلیمان علیہ صلاۃ وسلام پر لگا دیا فرمایا و اور انہوں نے پیروی کی ماں اس کی جو تطلشیاتین پڑھتے تھے شیاطین علا ملک سلیمانہ سلیمان علیہ صلاط وسلام کی بادشاہی میں یعنی جادو وماں کفرہ اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیاطین نے کفر کیا یو وہ سکھلاتے تھے اناسا لوگوں کو اسہرا جادو وما اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا الملکین دو فرشتوں پر بھابابلہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر حاروت اور ماروت یہ فرشتوں کے نام ہیں ان کو بابل شہر میں اتارا گیا تھا اور ان کے پاس ایک ایسا علم تھا جس کے ذریعے دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی اللہ فرماتے ہیں تم نے وہ بھی سیکھا وہ فرشتے تو تمہیں بتلاتے تھے ومائی واللمان نہیں وہ سکھلاتے تھے من ان کسی کو بھی حتیٰ کہ وہ دونوں پہلے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں تو کفر نہ کر فرشتے بتاتے تھے کہ کفر نہ کرو لیکن پھر بھی کیا ہوا فیط پھر لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما وہ علم جس کے ذریعے یفررکون وہ جدائی ڈال دیتے تھے بین المر وزوجی جی مرد اور عورت کے درمیان و ماں اور نہیں تھے وہ بزارینہ نقصان پہنچانے والے بھی اس چیز کے ساتھ من احدن کسی ایک کو اللہ مگر اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ویطالمون اور لوگ سیکھتے تھے ماں وہ علم جو یزرحم ان کو نقصان پہنچاتا تھا ولاینفََََََََََم اور نہیں ان کو نفع دیتا تھا والا قد اور البتہ تحقیق عاليم انہوں نے جان لیا لامہ نشترا ہوں البتہ جس نے خريدا اس کو انہوں نے جان لیا کہ جس نے جادو سیکھا جس نے ایسا علم سیکھا جس کے ذریعے وہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائى ڈال سکیں۔ تو اس کے لیے نہیں ہے فی الآخرت آخرت میں من خلا کن کوئی حصہ والا بھی حصہ البتہ بری ہے وہ چیز جو شرع ہو انہوں نے بیچا بھی اس کے بدلے اپنی جانوں کو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی سودا کر لیا لو کانو یعلمون کاش کے وہ جانتے ہوتے ولو اور اگر ان بے شک وہ آمن ایمان لاتے ود تک و اختیار کرتے لما صوبۃً البتہ ثواب ہوتا من ان دِی اللہ, اللہ کے نزدیک خیرون بہتر اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے کام کرنے کی بجائے اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوا اختیار کرتے تو میرے پاس ان کے لیے بہت زیادہ ثواب ہوتا لو کانو کاش کے ہوتے وہ یا جانتے صدق اللہ علیہ وسلم